مسئلہ میں سردن گروشری پر لکھاس ہزار خبر اور دو اردو صاحب کا خبر خلاصہ ابھی ہے ٹھیک ہے منسپل تیر ماتے یاد رکھ لوچوں تیر جام آپ رکھوانے سب کر دیا چار سب کے چاہیے و محمد کریم اپنی زندگی میں کئی باتیں سیکھتا ہمیں اور جو کچھ بھی سیکھتا ہے وہ کسی نہ کسی استاد سے سیکھتا ہے اور بغیر ساتھ کے بہت کم چیزیں آدمی ہیں. ایسی ہے جو بہت سیکھتا ہے سوائے جو بشریقاد ہیں جو مشہور کے کہتے ہیں ایسے بچہ چوزا نکلتا ہے نا ڈیسر تو اترتے ہی جو ہے تو وہ چو چونچ چو مارنا شروع کر لیتا ہے اس کو اللہ ذرا فرمایا اللہ جی کل شیم سم حدا اللہ جی خلا کل شیم سم حدا اللہ پاک ازار اس نے پیدا کیا چیز کو اور کی اس کو ہدایت تو یہ ہدایت فطری یہ ہدایت فطری ہے اس میں کھانا پینا اور گرمی سردی سے اپنے کو بچانا سب گرمی ہو تو جانور بھی دھوپ سے سائے میں ہو جاتا ہے یہ فطری اور شوری اور ہے جذبہ کھانا پینا یہ کچھ نقصانات سے بچاؤ فوائد حاصل کرنا اور بیاہ شادی کا تقاضا کو جانور بھی لیکن باقی جو ہے تو سیکھنا پڑتا ہے انسان حاصل کو سیکھتا ہے معمولی سے معمولی کام کو سیکھتا ہے اس کے بغیر ہوتا نہیں ہے ایک بات یہ ہے کہ اللہ کا الگ نصیب انسان کو اس کی صلاح ہو اس کے بارے میں ذمہ لوگ بھی خودرو طریقے سے ہی چل رہے ہیں بغیر سیکھی ہوئی وہ معمولی گھر بار سے ماحول سے جو نماز ہو رہا موٹی موٹی بات سیکھیں خود رو طریقے سے چل رہے لیکن ایک پودا آپ دو پودے لگا دیں دو درخت لگائیں رنگ ایک کو چھوڑ دیں کہ وہ جیسے بڑھتا ایسے ہی بڑھے اور دوسرے کا جو ہے تو باغبانی کے اصولوں کے تحت اس کی تلاشی کرنا اس کے لیے ساری ضروری باتیں کرنا چلیں تو آپ دیکھیں کہ پانچ سال کے بعد ایک جو ہے تو وہ دس منتھ پھل دے رہا ہے اور دوسرا جو ہے وہ جو بیس پچیس کروڑ سیر دے رہا ہے اس کا فائدہ دس منتھ کا اس کو بیس پچیس سیئر کا فرق کا ہوا فرق جو ہے تو ازاج اعداد پرداختہ ہوا اور ایک جو ہے وہ خود خود روہ چل بڑا, بڑا چلا اور دوسرے کو جو ہے مالی نے اس کی تراش فراش کی گرمانی ہو جاتی ہے زمین کی طرف آ جاتی ہے آ جاتا۔ اب اس کی جو ہے روہید کی جسے گروتھ آپ گئے تھے اس کی روہید کی بیند کی ہو دوسرے کو کاٹا اس نے سیدھا کھڑا ہو گیا اس نے گرے کی شاخ کو پالا اس نے دس شاخل کر لی ای؟ تو ایک دس شاخا جیسی اس پر بیٹھے بہتر کیوں لگی انہوں نے اس کو کاٹا تو دس شاخوں نے بیس شاخلے کر لی اور اوپر کوٹ لی بیس کے بیچ سارے جو ہے بیوہ پکڑ رہی ہیں اور اس کی ہے کہ شاخ کیا اس کی جان بھی نہیں ہے بیوہ پکڑا کیوں کس کی تو یہ خود رو خدروہ ہے اس کی جو ہے ہاتھ میں نگرانی میں ایسے خود روت خود روکے سے آدمی چل ہوتا ہے بہت کم فوائد وصول کرتا ہے روحانی لحاظ سے اور جو کوالات اللہ کہتے ہیں لیکن جس سے بہت زیادہ فائدے اس پاس وہ نہیں ہوتے پاز مطلب ہی نہیں جو ایک آدمی کو میں نے بٹھایا ہیں اس مالے کے لیے نیا سے کہا میں سلسلے میں بہت چاہتا ہوں کیسی بات ہے سلسلہ کو پسند آ گیا ہے روزانہ بیٹھا کر اور میں جس میں بیٹھا کرے گا وہ تو آج دن کوئی ڈیڑھ مہینوں سے نہیں بیٹھا ہے تو آج میں نے سازش کے بعد بٹھایا کسی نہیں مل کر چاہیے میں نے کہا جی آپ نے کہا تھا کہ میں بہت کرنا چاہتا ہوں پھر آپ نظر ہی نہیں آئے بات یہ ہے کہ بحث تو اچھی بات ہے سنتے موقع ہے لیکن جو فرض واجب بات ہے وہ تعلیم ہے سیکھنا تعلیم ہے مقصود تربیت ہے بحث سے مقصود تربیت ہے یہ تو ایک قسم کا داخلہ ہے آدمی کسی میں داخل ہو گیا وہ ہمارے سلسلے میں ایک بحث بچی آج آئی سبھی بڑی غلطی تی اس نے کہا کہ آپ پکو ہو گئے ہیں کہ میں نے پلانی کتاب پڑھنی شروع کر دی تھی اور میں نے پڑھنا شروع نہیں کی تھی مجھے ایک آدمی نے ادیق تھی کہ اس پکو پڑھا میں نے کہا میں نہیں پڑھتی ہوں تو شکایت کی رد کیا نکال کر مجھے بتاؤ تو میں نے پڑھی نہیں تھی تو میں نے مسئلہ یہ ہے کہ آدمی کے جو بارے میں داخل ہوتا ہے اسی کی کلاس اٹینڈ کرتا ہے اسی کا کورس پڑھتا ہے صاحب اسی کا پڑھتا اور اس کو ڈگری مل جاتی ہے داخلہ ایک جگہ اور دوسری جگہ پر رہا, دوسری جگہ تیسری جگہ دینے کے لیے طرح جائے اس کو کوئی ڈگری نہیں ہے کیونکہ اس نے اپنے ادارے کے داخلے کے بعد قواعد و روابط کا کی پابندی نہ کی اور اس کی ترتیب سے نہ گزرا یہ لہٰذا اس کو حاصل نہ ہوا نہیں ڈالا کہ آپ کو اس کی طرف دعوت دے رہے وہ بھی ایک ادارہ ہے ہمارا بھی ایک ادارہ ہے الگ سے آم آم آم اللہ پاک ذات محید اور لحاظ سے امید ہے اور اپنے بزرگوں کی تعلیمات پوری تسلی ہے کہ تربیت کے لحاظ سے ہمارا دورہ خود کفیر ہے है? کوئی تربیت کے وقت ایسی بات نہیں ہے جو ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہمارے سامنے نہ آئی ہو آپ مقبول ہو جانا الگ الگ بن جانا مقبول ہو جانا وہ تو اس کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کر سکتا تو یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ مجھے فن آتا ہے اس بیماری کی تشریح مجھے پتا چل گئی اس کا آپریشن کرنا مجھے آتا ہے میں آپ کو آپریشن کر کے دے دوں گا یہ شفا ہو جائے ہی توانے زمانے کی جو کتابیں لکھی ہوتی تھی انگریزوں کی اس بیماری کے انگریزوں میں کچھ نہ کچھ کا خدا کا مشہور تھا اس میں لکھا ہوا تھا میں نے زخم کی برف پٹی کی اللہ نے اس کو شفا دی اللہ نے اس کو زخم کو مندبل کر دیا زخم مل جڑ گیا میں نے برف پٹی کی آپ برف پٹی کریں اور اللہ اس کو نہ کریں تو اس کے پاس بعد میں ڈاکٹر صاحبانہ بیٹھے ہیں پھر نان یونین ہو جائے ڈاکٹر طارف صاحب ہڈیوں کی نان یونین ہو جاتی جڑتی ہیں ہڈی ہڈی جڑتی نہیں میں گیا فیصل آباد پنجاب میڈیکل کاری فیصل آباد گیا تو وہاں پر جماعت ہماری گئی ہوئی تھی مقامی ڈاکٹر صاحبان نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب یہاں پر ایک ڈاکٹر صاحب ہیں ان کی ٹانگ کیڑی ران کیڑی ٹوٹی ہے اور جڑ نہیں رہی ہے سات سے چارپائی پر پڑے ہوئے آپ اگر ان کو دیکھ لیں میں ملنے کے لیے گیا تو باقی سے ہڈی یہ پنڈی کی ٹانگ کی ران کیڈی نہیں ٹوٹ رہی چرپائی پہ آپ پڑا ہوا آپریشن کرایہ نہیں ہوئی اس وقت بڑا تھا پر بارے میں اور کروایا تو پتا سے چلا کہ کوئی میں نے کیا اسکول نہیں اس, نا... اس کے حالات پتا ہونے کا اس نے فرسٹ اٹمپٹ میں ایف سی بی کیا ہوا تھا تو آنر دار سے جو تشخیص کروائی تو پتہ چلا کہ کوئی حاصل اس کی سے جلا ہوا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اس کا مسئلہ حالنا مارت. ہوتا بہت آدمی جب تک کی بات ہو جاتی ہے لوگوں سے دل جلا لیتے ہیں دھیرے دھیرے آدمی آدمی کے لیے آ نکل جاتی ہے کسی کے لیے پکڑا ہوتا اس کو پتا بھی نہیں ہوتا ہمارے گاؤں میں گیا تو نتیجے میں ہمارے اشتہار ہے کوئی نہ کوئی اس کی بات پھنسی ہوئی ہوتی ہے کوئی نہ کوئی مصیبت آئی ہوئی ہوتی میں نے اسے کہا کہ ساری کی ساری, ساری باتیں آپ کے رویے کی وجہ سے ہیں سب کچھ آپ کے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے کھانا کھانا پیچھے مر کر کام کہتے ہیں بڑے ایٹیچیوڈ کی وجہ سے کہتے کہا یہ میں نے کہا یہ آپ کر دور سے اس کو کچھ احساس ہو گیا تو ایک اچھا درست کروں گا اس کے بعد کسی نے کروائی تو یہ بات سامنے آئی یہاں اس کے لیے میں نے اپنے حضرت صاحب رحمت اللہ اس نے دعا بھی کروا لیے آپ آپریشن کرائیں گے کسی کو بتائیں گے یا کسی کو طاقت کرنا دوسرا یہ ہے کہ آپ آپریشن لیا تو فیصلہ بعد نہیں کرائیں کسی کو جی جا کر میں ٹھیک ہے اسے جب کروا لوں کہا میں لاہور جا رہا ہوں سال کے پیچھے پڑ گیا بس میں لاہور جا رہا ہوں آپ چلا گیا لاہور کرایا مضبوط ہونے کے لیے اضافے کے یقین کے اضافے کے لیے باقی آپ کو سنا دیا عرض کر رہا تھا کہ گاٹ اپ میں اس کو براپرٹی کر اس گا ٹھیک نہیں تھا کس طرح سے سے بہت پچھا کر بہت پچاس بازار سے لوگوں پہ سارے کام ٹھیک کریں گے کھانا پکا کر تو سفر پر لگا کر قسم قسم کے کھانے لگا کر آپ کے آس رکھ دیں گے کہ کھانے کا کہنے کے لیے کہہ کے نکلو سارا اپنا کرایہ کیا بیک ویکار کر لے ایسا منہ لگاتے ہیں جانا تھا یہاں کاٹنے جا رہا تھا جنگل میں ایک دیو تھا اس کے ساتھ دوستی ہوگی پھر وہ آدمی کسی بیمار میں کچھ دن گیا نہیں جنگل پہ آیات کی جایا تھا دیو آیا تو ساتھ بیٹھا اس نے کہا پر بیٹھو بوا تھی دیو سے تو کچھ دیر بیٹھ کے پھر چلا گیا اگلی تمہاری ہے میرے ماتھے پر مارو تک پہلے تو سمجھ گئے نا دیو کے ساتھ دوستی تھی کہ آدمی بیمار ہو گیا دیو اس کے پیچھے پوچھنے کے لیے آیا اس آئے دیو سے کہا میں دور بیٹھا تو اس سے تمہارے منہ سے بدبو آ رہی خیر کے بار ٹھیک ہوا پھر گیا جنگل میں کاٹنے کے لیے گیا دیو نے کہا آپ نے کلاڑیوں سے کہا میرے سر پر اس میں سے مارو کہ نے کہا نہیں سر پر مارو گے سر پر ہمارا زخم ہو گیا پھر کچھ دن کے بعد یہ گیا تو اس نے کہا کہ آپ نے نسل بھر تھوڑا لڑی ماری اس کا زخم لگا تھا وہ زخم ٹھیک ہو گیا کوئی نشان باقی نہیں لیکن آپ نے جو تیرے منہ سے بدبو یہ کہہ کہ کر دل دکھایا تھا وہ ابھی سر دور نہیں ہو ہوگا شاہجہاں صاحب نے شیر کا کہا تھا یہ دوسرے بیان میں مولانا بلیگر صاحب نے دیو کا سنایا تھا سارا جب وہ شیر ہوئے گی بات ہے تو ایسے ضروری تو ہے پانیوں میں ان ساری باتوں کو درست ہونا خیر لحاظ سے بھی ضروری نہیں کیوں تو ایک تمثیل بنائی ہوتی ہے سبقہ موسیقی کے ایک بات ہم سارے کے سارے نیا لئے سیکھ رہے ہیں اپنی غلطیوں کو کوتاوں کو دور کر رہے ہیں اللہ احساس دے دیں کہ غلطی کوتا بتا بہت بڑی بہت بڑا الگ بہت بڑا الگ خطر ہوتا ہے کسی آدمی کو اس بات کا احساس ہو جانا کہ میرا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے میری یہ بات ٹھیک نہیں ہے جس وجہ سے دوسرے لوگوں کو خوف تو ہو رہی ہے تکلیف ہو رہی ہے مضمون کھانا شروع کیا تھا ہاں خدرو چلنا ہے تربیت ہے خدرو ہونا بہت تربیت ہے ٹھیک ہے اس میں بڑا فرق ہے میں آدمی صاحب دو ایک سال میں ایک دفعہ سنایا کرتے ہیں میں نے اپنے سرکاری گھر کی اور کاٹھی ان کو منڈی بھیجنا تھا بیچنے کے لیے ایک آدمی آیا اس نے دیکھا تو اس نے کہا تین پھیرے میں لے جاؤں گا اتنے پیسے ایک پھیرا کر کے آیا ایک پھیرا کر لے کر گیا اور پھر نہیں آیا بات کیا جگہ فائدے والا مل گیا اس میں کوئی نقصان ہو رہا تھا تو اس میں ایک اس کا بڑا اونچا لمبا کٹوں گا تو بند ہو گیا رڑے کے میں ایک دوسرا آدمی تھا وہ یہ سواریوں والا ٹانگا چلا رہا تھا چھوٹا سائز کی گھوڑی اس کے آگے بنی ہوئی ہے اس نے میں نے کہا یہ لکڑیاں لے جانی ہیں اس نے کہا یہ میں اس نے بتایا تین پھیرے کو تین سو روپئے بتاائے تھے تو اس نے کہا یہ میں جو پڑی ہوئی ہے پیکی پھیرے میں میں لے کر جاؤں گا لیکن پیسے میں کوئی دو سو روپئے ڈھائی سو روپئے سمجھوں گا پہرے میں لے کر جائیں وہ تین پہرے کہہ رہا تھا ایک پہ جا کر اس نے کوئی جائے نہیں گئے اس پر بٹکیاں ساری لا نیچے کچی جگہ پر کھڑی تھی بڑے کو پکے پہ چڑھایا جو ٹوٹو ٹوٹو ناسپوری کار کوئی پہلے اپنی رائے چھوڑتا ہے آدمی اپنی رائے چھوڑتا ہے آدمی اور پھر اس کو کچھ فائدہ ہوتا ہے ٹھیک اس بارے میں کر رہا تھا کہ اس بارے میں اپنی کر تربیت اپنے بات ملا کے ساتھ آ رہا ہے تو اپنی روحانی کر ہے اس کے بارے میں خیال ہے سننا سنا تو آپ سے کریں گے کرنا کرانا خود ہی کریں گے <laughs> سننا سنانا آپ سے کر کریں گے کرنا کرانا ہم نے اپنی بزی کہیے ناراضی بات پوچھیے آپ لوگ جیسے صاحب کیسے آئے تھے دعا تو کرتے رہتے آپ آئے کوئی کام ہو تو جلدی کا بتا دیں یہ کام تھا ڈاکٹر شاکر صاحب وہی دبا کو چوبیس جون بعد دھیان میں ہوئی دعا گیا سنا ضروری خبر ہوا کیا ہوتا ہے دوسرے آدمی کو نقصان پہنچانے کا جذبہ دل میں رکھنا سر سے بھی کسی آدمی سے اس کو تکلیف پہنچی اس نے دل میں رکھا ہوا ہے کہ خیر بغور ہو ہوں اسلام تو یہ کسی کو نقصان پہنچانے کا جذبہ دل میں رکھا ہونا کل میں سر برباد ہو سکتا برباد ہوتا ہے اور کی بڑا پر رہا ہم کی نظر اللہ کی نہیں اس کو ختم کیسے امل نہ کرنے کا ختم کرنا چاہیے جب یہ دل جذبہ ہے تو سمجھے کہ میرا نقش ہے کتنی گندی بات پڑی ہوئی نقش نفس کہے شیٹال سے نفس کہے کہ اس پر کو بھی نماز کبھی نہیں کرنا کہ آپ مجھے नहीं? پر بات کر رہے ہیں نہ سو جو بتائی ہوئی مجھے سواب ہو گیا گنا اس کو ہوا آئی گئی چلی گئی اور اس کو نقصان پہنچانے کے جذبہ میں نے جمائے رکھوں تو پورا ٹینشن میں نے لیا ہوا پوری مصیبت لی ہوئی اس کو نقصان ہونا ہو میں ہر روزہ نقصان کا بندوبست سامان میں نے کیا ہوا I love